دیا نالی جمبی ہی اوقا ادن اوقا جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کوئی مصیبت اس پر آتی ہے کوئی تکلیف اس کو آتی ہے دیا نالی جمبی اپنی کروٹ پر اوقا ادن یا بیٹھے بیٹھے یا او اما کھڑے کھڑے اللہ کو پکارنے لگتا ہے یعنی کھڑے بیٹھے اپنی کروٹ پر اللہ کو پکارنا شروع کرتا ہے کب جب مصیبت آتی ہے جب تکلیف میں ہوتا ہے پریشانی میں ہوتا ہے فلم نہ کشف نہ لیکن جب ہم اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں مرک الما در ایسا نکل جاتا ہے گویا کہ کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا مصیبت میں مشرقین کے بھی بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جب سمندر میں ہوتے ہیں کشتیوں میں ہوتے ہیں اور جب طوفان آتا ہے تو اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ بچا کے ان کو زمین پر لے آتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کرتے ہیں اپنے بتوں کی تعریف شروع کر دیتے ہیں تو آدمی مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے لیکن جیسی مصیبت ٹل جاتی ہے اللہ کو بھول جاتا ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی اللہ کی نا شکری ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے آگے گڑ گڑانے والا ہو اپنی آجزی اپنی محتاجی کا اقرار کرنے والا اور ہمیشہ اللہ کو اللہ تعالیٰ کا اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر اللہ کو پکارنے والا بنے دنیا اور آخرت کے مسائل اللہ سے حل کرانے کے لیے اللہ کو پکارنے والا بنے تو دوسری غلطی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ تکلیف کے حالات میں اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن راحت کے حالات میں نہ صرف اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کو بھول کے سرکشی میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ کی نعمتیں اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں اللہ کی نعمتیں اللہ کی شریعت اللہ کے دین اللہ کے حکم اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں یہ بھی غلط بات ہے نمبر تین بعض لوگ مستقلا دعا ترک کر دیتے ہیں جیسے بعض اوقات آدمی اللہ سے مانگنے سے کراہت کرتا ہے نہیں چاہیے ہم کو نہیں مانگنے ہے ہم کو کیوں کب ہوتا ہے ایسا بعض اوقات ایک آدمی کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے مثلاً بیٹا مانگا بیٹی ہوئی ہے. پھر بیٹا مانگا بیٹی ہوئی پھر بیٹا مانگا بیٹی ہوئی کوئی رشتہ دار تھا قریبی بیمار تھا اس کے لیے شفا کی دعا کی مر گیا کچھ مسئلہ تھا دعا کی حل نہیں ہوا بعض اوقات بندہ اللہ سے غصہ ہو جاتا ہے اور مستقل دعا ترک کر دیتا ہے نہیں مانگنا ہے اس کو بولنے ذرا اللہ سے تو مانگ ہے نہیں مانگنا ہے ہم کو یہ کفر ہے اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے متلقن دعا ترک کر دینا اللہ سے اور دعا سے بیزاری ظاہر کرنا کفر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قالا ربنی استجب لکم تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھ کو پکارو مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا آگے کیا فرمایا ان لبی نے عبادتی سید خلو نہ جہن ہاں وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں گھمنڈ کرتے ہیں اکڑتے ہیں مانگنے سے دعا کرنے سے عبادت کرنے سے سید خلون جہنم ان انقریب و ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے جو اللہ کی عبادت سے اکڑتے ہیں اللہ سے مانگنے سے اکڑتے ہیں گھمنڈ کرتے ہیں اللہ کے مقابلے میں ارے سب ہے ہمارے پاس کیا مانگے اب گھمنڈ کرتے اللہ تعالیٰ سے تو ایسے لوگ سید خلون جہنم داخرین انقریب و جہنم میں ذلیل ہو کر داخل گمنڈ کیا انہوں نے اللہ ان کو ذلیل کرے گا آخرت میں تو اللہ سے مانگنا چھوڑنا نہیں چاہیے آج مسئلہ حل نہیں ہوا اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھنا چاہیے بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ کی مسلحت غالب ہوتی ہے ہماری حاجت پر اللہ جانتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ہم مانگے اللہ سے لیکن اس کے باوجود اگر نہیں حل ہوتا ہے تو اللہ سے شکایت نہ کریں اللہ سے ناراض نہ ہوں اللہ کے شان میں ایسی کوئی بات نہ کہیں۔ جس سے ہماری دنیا تو گئی آخرت بھی گئی ایسا ہو جائے بہت ضروری ہے سورہ غافر کی آیت نمبر ساٹھ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان نہ تعالی علیہ وہ بندہ جو اللہ تعالی سے سوال نہیں کرتا وہ بندہ جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے اللہ اس سے غصہ ہوتا ہے اس کو امام و ترمیدی نے روایت کیا ہے کیوں غصہ ہوتا ہے اللہ رب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے یہ بندہ ہے محتاج ہے پھر بھی نہیں مانگتا اللہ سے اتنا اکڑتا ہے اللہ سے اللہ ناراض ہوتا اس سے اللہ کو مانگنے والا پسند ہے نہیں مانگنے والا پسند نہیں ہے عجیب بات ہے مخلوق کا الٹا ہے مشہور شہر ہے عربی زبان کا کہ اللہ تو وہ ہے کہ جب تو اس سے مانگنا چھوڑے تو غصہ ہوتا ہے اور آدم کی اولاد ایسی ہے کہ مانگے تو غصہ ہوتی ہے انسان کو مانگو اور مانگا اس نے ایسا ہو جاتا ہے لیکن اللہ سے نہ اچھا میرے بندے نے مانگا مجھ سے بندے کی عزت دنیا میں مخلوق کے سامنے مانگنے سے گٹتی ہے کہ بڑھتی ہے گٹتی ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کی عزت مانگنے سے بڑھ جاتی ہے اب آدمی عزت کا طریقہ خود اختیار کرے کس سے مانگنا چاہیے کہ وہ تو مانگنے والے کو عزت دیتا ہے پھر آدمی اس سے نہ مانگے تو یہ عزت نہیں ہے سید خلون جہنم ادا جو نہیں مانگتا ہے اس کو عزت نہیں چاہیے زلیل کر کے جہنم میں داخل کریں گے اس کو یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض سفیا نے ایک نیا فلسفہ نکالا اس میں انہوں نے کیا کہا دیکھو تقدیر میں جو ہے وہ تو مل کے رہے گا مانگو نہیں مانگو تو تقدیر پر رضا کے خلاف ہے اللہ سے مانگنا یہ انبیاء کو بھی نہیں سوچی سفیا کو سوچی کہ اللہ نے جو تکلیف ڈالی ہے آپ کہہ رہے ہو اللہ تکلیف ہٹا یعنی آپ راضی نہیں اللہ کے فیصلے سے کوئی آدمی تکلیف ڈالا کون اللہ فیصلہ کیا کون اللہ اور تو کہہ رہا ہٹا یعنی تو زیادہ سمجھدار یا اللہ حکمت والا ہے تو تو اللہ کے فیصلے کو بدلنا چاہتا ہے تو دعا نہیں کرنا چاہیے تکلیف ہٹانے کے لیے اللہ کو نہیں کہنا چاہیے تکلیف آنے لوگ جیسا اللہ رکھے ہم راضی ہیں یہ انبیاء کا طریقہ نہیں ہے یہ جہالت ہے اسی لیے ایمان میں بھی غلو ہوتا ہے اور اعمال میں بھی غلو ہوتا ہے یہ ایمان کا غلو ہے یہ تقدیر پر عقیدے میں غلو ہے عیسی علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں نے غلو کیا ان پر ایمان لانے میں ایمان میں بھی غلو ہو جاتا ہے کہ اے آدمی جو ماننا ہے عجیب و غریب قسم کی ایجاد کر لے ایمان کی یہ کون سا ایمان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے نبی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے کرتے تھے چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ سے مانگنا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے بندے سے جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے یہ صرف حاجت کی حاجت کے پورا کرنے کے لیے نہیں ہے یہ خود ایک عبادت ہے یہ خود ایک عبادت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء ينفع مما نزل وہ مما ينزل دعا فائدہ مند ہوتی ہے ہر مصیبت کے سلسلے میں چاہے وہ مصیبت آئی ہو یا نہیں آئی ہو دیکھیے دو طرح سے معاملہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے دفع البلا اور دوسرا ہے رفع البلا یہ کیا ہے دفع البلا کیا ہے بلا آئی نہیں ابھی آ رہی ہے اس کو دفاع کرنا دوسرا ہے بلا آ چکی ہے اس کو رفع کرنا رفع کرنا دفاع کرنا رفع دفا تو ہر حیثیت سے دعا نفا دیتی ہے اگر مصیبت آئی نہیں ہے لیکن آدمی سمجھتا ہے آ سکتی ہے اگر آدمی اللہ سے مانگے اے اللہ اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے تو مت آنے دے تو دعا کا فائدہ ہوتا ہے دعا آ چکی ہے مصیبت آ چکی ہے مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے اللہ سے کہ اللہ مصیبت آ چکی ہے اللہ اس مصیبت کو ہٹا دے تو بھی دعا سے فائدہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ادعا ادوا مما نزل دعا اس مصیبت میں بھی نفع دیتی ہے جو مصیبت آ چکی ہے اور وہ مما عالم ینزل اور اس مصیبت سے بھی نجات کا ذریعہ ہوتی ہے جو ابھی تک آئی نہیں ہے بندو اللہ سے دعا کرو آپ صلی اللہ کیا ہیں اے اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرو, اللہ کی, اللہ, سے دعا کرو اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے لیکن اس ایمان کے ساتھ ساتھ اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ چاہے تو ڈالی ہوئی تکلیف اٹھا لیتا ہے یہ ایمان کی تکمیل ہے اللہ نے تکلیف ڈالی اب تکلیف ہٹا کون سکتا ہے اللہ تو وہ اللہ ایسا ہے کہ تکلیف ڈالتا ہے اور بندہ جب اس تکلیف کے ہٹانے کی اللہ سے دعا کرتا ہے اس بندے کی خاطر اللہ تکلیف بھی ہٹاتا ہے تو بندے کے مطالبے پہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے میں جو بندے کے لیے قضا کا معاملہ ہے اللہ اس کو بدل دیتا ہے کیا بندے کا شرف نہیں ہے لئی سش دعا دعا سے زیادہ کوئی اللہ کے نزدیک اکرام والی چیز نہیں ہے شرف والی چیز نہیں دعا بہت بڑی چیز ہے اللہ اس پر ڈالی ہوئی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے تو یہ اللہ کا معاملہ ہے تو بندے کے لیے حکم کیا ہے اللہ سے دعا کریں کم اباد اللہ بھی اللہ کے بندو اللہ سے دعا کرتے رہا کرو ہیں یہ حاکم کی رواج ہے اور یہ حسن درجے کی رواج ہے تو یہ تیسری غلطی تھی کہ لوگوں کا ناراض ہو کر دعا چھوڑ دینا یا راضی ہو کر دعا چھوڑ دینا کہ اللہ سے اتنا راضی اللہ تو جہنم میں بھی ڈالے تو تیری مرضی ہے جاہل ہی لہی بے وقوف کیوں؟ اس لیے, کہ, اس لیے کہ یہ یہ رضا صحیح نہیں ہے اللہ سے مانگنا چاہیے اے اللہ اگر نے صحابہ کیا مانگتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں کہتے تھے اے اللہ اگر نے مجھ کو شقی لکھا ہو میری تقدیر میں لکھا ہو کہ میں جہنمی ہوں تو تم مجھ کو کیا کر دے سعید بنا دے اس لیے کہ تیرے پاس امول کتاب ہے تو بدل دے اس کو اللہ سے مان سکتا ہے اللہ سے مانگنے میں سستی کرنا چاہیے نہیں اللہ سے مانگنے میں بخل نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ رب بخیل نہیں ہے وہ دینے میں بخیل نہیں ہے وہ دینے میں سخی ہے تو مانگنے میں کنجوسی کرتا ہے شرم نہیں آتی تیرے مانگنے میں کیوں کنجوسی کرتا ہے اس کے پاس دینے میں کمی نہیں ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے اس کو کوئی زبردستی نہیں کر سکتا ہے وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کرے ایسے رف سے مانگ رہا ہے ذرا حساب میں مانگ رہا اچھے سے مانگ ذرا جم کے مانگ کنجو سے کیوں کرتا ہے اپنی اوقات کے حساب سے مت مانگ اس کی بڑائی کے حساب سے مانگ آپ نے اپنی حیثیت دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں دیتا نہیں چھوٹا چھوٹا دیتا ہوں دیا تو بھی تو اپنی حیثیت سے اللہ سے بھی مانگتا ہے اللہ دینے کے اعتبار سے کیسا ہے جو چاہے دے اللہ دلہ. من كل ما وإن نعمت اللہ وہ سب کچھ تم کو دیا ہے جو تم اس سے مانگو اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو گے گن نہیں سکتے تم اتنا دیا اس نے اور اللہ کے پاس اور بہت ہے تو مانگنے میں آدمی بخل کرے نہیں مانگے اللہ سے اللہ کی تقدیر پر راضی رہے لیکن اللہ سے دعا بھی مانگے جو ہو گیا راضی رہے جو ہو گیا اس پر راضی رہے اب کوئی آدمی ایسی الٹی دعا کرنا شروع کر دیں اے اللہ میرا بچپن واپس دے دے یہ نہیں ہوتا, ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے واپس جولے میں چلا جائے گا ہے. اللہ نے کچھ چیز چلا گیا وہ وقت وہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے یہ طے ہو چکا ہے جو وقت نکل گیا زندگی کا واپس آئے گا نہیں تو ایک آدمی جو ہے مانگے وہ مانگے جو واقعی شریعت کے مطابق ہو لیکن تقدیر پر راضی رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی اللہ کی عتایا کے سلسلے میں بخل سے کام لے مانگنے کے اعتبار سے مانگی اللہ سے مانگے اللہ سے اس میں یہ بھی ہے کہ ایک آدمی اللہ سے ایسی بھی دعا نہ کرے جو اللہ کی جو ازلی تقدیر ہے ہمیشہ کے لیے جو اللہ نے طے کر دیا ہے اس کو چینج کرنے کی دعا اللہ سے سیکھ رہے ہیں کہون حامان نمرود ابلیس سب کو جنت میں ڈالا یہ مانگنا صحیح ہے نہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے اللہ تعالی نے ابلیس کے لیے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر دیا ہے تو اللہ کے قانون کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں ہاں اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنی حد تک جو مانگنا ہے مانگے ایک دم ہی اللہ زمین کو آسمان بنا دے آسمان کو زمین بنا دے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں مانگے اللہ سے کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں مانگے وہی مانگے جو واقعی صحیح ہے غلط چیزیں نہیں مانگے اللہ سے جیسے کوئی آدمی کہ کو ختم کر دے صحیح ہے دعائیں صحیح نہیں دعائیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہی ہے اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ جنت بھی ہو اور جہنم بھی ہو تو اللہ کو ایسے ہی بول دینا جس کا اللہ نے بتا دیا کہ ہونے والا نہیں ہے اس کو آدمی مانگے اللہ سے یہ صحیح نہیں ہے جس کے بارے میں خبر مل چکی ہے یہ ہونے والا نہیں ہے ایسا ہی رہنے والا ہے اس کے بارے میں آدمی اللہ سے تبدیلی کی دعا نہ کرے اس کو بھی یاد رکھیے ورنہ آدمی بولے گا جو مانگنا ہے مانگ تو کیا مانگ سکتا ہوں ذرا ٹھہرو ذرا اور ایسا مانگنا شروع کر دے جو آج تک کسی نبی اور کسی ولی اور کسی نیک انسان عقلمند نے بھی نہیں مانگا ہو تو ایسی چیزیں مانگنا شروع کر دے انسان چوتھی چیز دعا کے سلسلے میں غلطیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اللہ کی بجائے یا اللہ کے ساتھ غیر اللہ سے دعا کرنے لگے اور قبروں سے اولیا اللہ سے امبیا سے فرشتوں سے جنات سے دعا کرنے لگے ہیں تو یہ دعا جو, جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے بلکہ کیا ہے یہ شرک ہے اللہ کے سوا انبیاء کو اولیاء کو صالحین کو جنات کو اور اسی طرح سے ملائکہ کو پکارنا یہ اسلام میں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کبھی سکھایا نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے کی سوا کسی ایسے کو پکارے جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے بلکہ وہ تو ان کی پکار سے غافل ہیں وہ حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا ل الحم ادا حشر میں جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے وہ کانو ببادترین اور یہ پکارنے والوں کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے ابتداء میں اللہ نے دعا کا لفظ استعمال کیا وہ من اول من ید اللہ اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے دعا کرے لیکن اخیر میں کیا کہا وہ کانو ببادترین یہ ان کی عبادت کے انکاری ہو جائیں گے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے معلوم کی دعا کیا ہے عبادت ہے کس چیز کے انکار کریں گے ان کی دعا کا یعنی ان کی عبادت کا تو اللہ نے عبادت قرار دیا دعا کو تو دعا عبادت ہے اب اللہ سے دعا کرنا کس کی عبادت ہے اللہ کی عبادت ہے اور بتوں سے دعا کرنا کس کی عبادت ہے بتوں کی عبادت ہے اور قبروں سے دعا کرنا کس کی عبادت ہے قبروں کی عبادت سے کیوں اس لیے کہ دعا عبادت ہے جیسے اللہ کے سوا کسی اور کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ویسے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے بلکہ ساری عبادات کی اصل دعا ہے دعا افضل العبادات میں سے ہے تو یہاں پر سور احقاف کی آیت نمبر پانچ اور چھ یہ ہے اس میں اللہ نے غیر اللہ سے دعا کرنے کو غیر اللہ کی عبادت قرار دیا ہے یہ شرک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ آپ ایک بات کا اعلان کریں کیا ہے سورہ جن کی آیت نمبر بیس اکیس آپ دیکھیں اللہ تعالی فرماتا ہے کل اندر والا اشر کبی احدہ اے نبی آپ لوگوں سے بتاؤ لوگوں سے کہو کل ان کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب ہیں نہیں آپ کا رب کون ہے اللہ ہے آپ کس سے دعا کرتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے آپ دعا میں شرک کرتے تھے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتے تھے نہیں یہاں پر آئے کیا ہے کل اندر اش رقب ربی ولا عش رقوبی احدہ کہ اے نبی آپ کہو لوگ سے میں تو اپنے اللہ کو پکارتا ہوں میں اپنے رب کو پکارتا ہوں میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اور اپنے رب کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں دعا میں میں صرف اللہ کو پکارتا ہوں میں کسی اور کو نہیں پکارتا میں شرک نہیں کرتا ہوں دعا میں تو معلوم ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ صرف اللہ سے دعا کی جائے دعا میں شرک نہ کیا جائے آگے کیا ہے کل ان لا املی کلکم برن والا رشدا اے نبی یہ بھی کہو لوگوں سے لا املی کل میں تمہارے لیے ضرر یا رشاد رشد میں تمہارے لیے نقصان یا نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا نبی کو کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بتاؤ میرے ہاتھ میں تمہارا نفا نقصان ہے نہیں یعنی معلوم ہوا کہ سارے بندوں میں افضل کون ایمان والے ایمان والوں میں اللہ کے ولی جو ولایت خاص ہیں. اولیاء میں ان سے اوپر صحابہ اعلی ترین اولیاء ان میں اوپر ان سے بھی اوپر بندوں میں اللہ کے نبی سارے نبی نبیوں میں اللہ کے رسول سارے رسول پانچ جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے ان میں سب سے افضل پانچ اول الاظم منا رسول ان پانچوں میں افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں اعلان کون کر رہا ہے نبی حکم کون دے رہا ہے نبی کا رب ہے جب نبی نہیں کر سکتے تو باقی کون کیا کر سکتا ہے اے نبی آپ کہو لوگوں سے کہ میں تمہارے نقصان یا نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتا تو پھر پکارا کس کو جائے نبی کو نہیں پکارا اللہ کو جائے جس کو نبی بھی پکارتے تھے بلکہ سارے نبی پکارتے تھے یہ سورہ الجن کی آت نمبر بیس اکیس ہے بہت اہم آیت ہے اس میں نبی کا طریقہ بھی بتایا گیا اور یہ بھی بتایا گیا نبی سے مت مانگو بندوں سے مت مانگو نبی خود اللہ سے مانگتے ہیں اور شرک نہیں کرتے ہیں اللہ کے سوا مانگنا شرک ہے کسی اور سے کسی اور سے دعا کرنا بتوں سے قبروں سے وغیرہ سب شرک میں آتا ہے اور نبی کو کوئی اختیار نہیں کسی کے نفع نقصان کا تو یہ چوتھی غلطی ہے دعا میں اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا نمبر پانچ بعض اوقات انسان مانگنے پہ آئے اور تقوی اس کے ذہن پر غالب آ جائے تو علم کے نہ ہونے کی وجہ سے دعا میں غلطی بھی کر سکتا ہے وہ کیا ہے کہ ایک آدمی جب دیکھے کہ آخرت میں اتنی ساری سزا ہیں تو اللہ سے دعا کرنے لگ جائے کہ اللہ آخرت کی سزا دنیا میں دے دے یہ بھی غلط ہے کہ کوئی آدمی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ جو کچھ تکلیف آخرت میں آخرت نے میں دے دنیا میں ہی دے دے یہ دعا مانگنا کیسا ہے صحیح نہیں ہے یہ دعا مانگنا غلط ہے اس کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم کو ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے ایک صاحب کے پاس ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ہیں وہ بیمار تھے قد خفتا مثل الفرخ ایک دم کمزور ہو چکے تھے کمزور ہو گئے تھے یہاں تک کہ ایک چڑیا کی طرح ہو گئے تھے آدمی بولتے ہو, ہو گیا ایک دم کمزور دبلا پتلا نہ گویا کی کوئی چڑیا ہو تو له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے پوچھا او تصلیہ کچھ مانگا تھا اللہ سے کچھ دعا تو دعا کی تھی کیا کچھ تو نے کچھ اللہ سے دعا کی تھی کچھ مانگا تھا اللہ سے ایسا کیسا ہو گیا تیرا حال انہوں نے کہا میں نے اللہ سے ایک دعا کی تھی کن تو اکول اللہ کن تھا دنیا اے اللہ جو بھی سزا تم اس کو آخرت میں دینا چاہتا ہے اللہ دنیا ہی میں مجھ کو دے دے انہوں نے دعا کی اللہ سے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ آپ نے کہا سبحان اللہ کیا یہ دعا کیا دعا کیا تھی اللہ سے سبحان اللہ أو لا تی لاتے آپ نے کہا تیرے میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ سزا دے تو تو برداشت کر لے اس کو تو اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تیرے اندر طاقت کہاں ہے اللہ کی سزا کو بھگتنے کی لا قو فلا نے ایسا کیوں نہیں کہا اللہ دنیا ہسن آخرت وکینا ایسا کیوں نہیں مانگا اللہ سے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دے آخرت میں بھی بھلائی دے اور مجھ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے ایسا کیوں نہیں مانگا یہ مانگ سکتا تھا وہ کیوں مانگا تم نے کال فتح اللہ لہو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے شفا دے دی معلومہ دعا سے نفع ہوتا ہے اور دعا سے بعض اوقات مصیبت بھی آ سکتی ہے اس لیے دعا سمجھداری سے مانگنا چاہیے اس لیے ساری چیزوں کے لیے انسان کو دین کا علم ہونا ضروری ہے اگر علم نہیں ہو تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ پہلے اپنا دشمن ہے بعد میں دوسروں کا جہالت انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے جو جاہل ہے اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے وہ خود اپنا دشمن ہے وہ ایسا کچھ کرے گا جس سے خود بھی ہلاک ہوگا دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا تو علم کا نہ ہونا انسان کو نقصان دیتا ہے یہ صاحب ان کو معلوم نہیں تھا ان کو معلوم نہیں تھا آپ نے سکھایا ان کو ایسا نہیں ایسا دعا کرنا چاہیے تو یہ مسلم کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دنیا اور آخرت میں آفیت مانگنا چاہیے دنیا اور آخرت میں مصیبت اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے نمبر چھ بعض اوقات انسان اپنے لیے یا دوسروں کے لیے غصے میں آ کے بدوا کرنا شروع کر دیتا ہے اے اللہ مجھ کو موت دے دے اور موت سامنے دکھائی دی تو اے اللہ بچا میرے کو نہیں معلوم موت اتنی ہے آگی بعض اوقات یعنی جوش میں آ کے غصے میں آ کے ٹینشن میں پریشانی میں غم میں الٹا سیدھا کچھ بھی مانگ لیتا ہے اور اللہ کا قاعدہ ہے مانگوں گی دوں گا کبھی نہیں بھی دوں گا لیکن کبھی دے بھی دوں گا یعنی یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ بہت ساری الٹی سیدھی آدمی مانگتا رہتا ہے اللہ سے دعائیں اللہ سب دعائیں قبول نہیں کرتا اس اعتبار سے کہ جو مانگا دے دے اللہ موت دے دے آ جائے موت تو بعد میں سوچتا اچھا وہ نہیں آئی اللہ تعالیٰ بہت احسان ہے تھی دعا قبول نہیں کیا میری وہ تو بعض اوقات آدمی اپنی جہالت میں اپنے ہی خلاف مانگنا شروع کرتا ہے غصے میں ناراضگی میں پریشانی میں کبھی اپنی اولاد کی بھی بد دعا کر دیتا ہے عورتیں خاص طور سے بچہ اگر کچھ بیٹا بازار سے سودا لیا بھاگا مر جا گاڑی کے نیچے آ کے اگر واقعی مر گیا تو کیا ملے گا اس کو بعض اوقات زبان انسان کی ایسی چلتی ہے کہ وہ سوچتا نہیں ہے زبان کا اور عقل کا رشتہ بعض اوقات ٹوٹ جاتا ہے نہ عقلی میں جہالت میں کچھ بھی بول دیتا ہے آدمی آگے پیچھے کچھ سوچتا نہیں کیا نتائج ہوں گے اور بعض اوقات اللہ دعا قبول کر لیتا ہے یہ گویا کہ سزا ہوتی ہے دنیا میں انسان کے لیے ٹھیک چاہیے لے لے سمجھداری سے نہیں مانگتا ہے دیں گے تجھ کو ہم یہ تو وہ انسان کا شریعت کے اصول کو توڑنے کی وجہ سے سزا دنیا میں ہوتی ہے آدمی کو مانگنے میں بھی قرآن سنت کی رہبری کے تابع ہو کے اللہ سے مانگنا چاہیے بد دعا کسی کے لیے نہیں کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے آدمی دعا کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان دعا بالخ آدمی بعض اوقات خیر کی بجائے خیر چھوڑ کے اللہ سے شر مانگنا شروع کر دیتا ہے وہ کان السان انسان بڑا جلد باز ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان بڑا جلدباز ہے یہ سورہ الاسراء آئے نمبر گیارہ میں لا نے تو انسان خیر کی بجائے اللہ سے شر کی دعا کرنا شروع کر دیتا ہے خیر چھوڑ دیتا ہے شر مانگنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کیا ہے؟ انسان بڑا جلدباز ہے جلدباز بہت جلدی کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعو لا تدعو على انفسکم ولا تدعو على اولادکم ابو داوت کے الفاظ ہیں ولا تدعو على خدمکم ولا تدعو على اموالکم ولا لا توافق من الله سععتاً الفی اطا ان فیس تجیب مسلم کی روایت ہے اور الفاظ کچھ اس میں ابوداؤد کے بھی ہیں کیا فرمایا کہ اپنے خلاف اللہ سے دعا نہ کرو اپنی اولاد کے خلاف اللہ سے دعا نہ کرو اپنے خادموں کے خلاف اللہ سے دعا نہ کرو اپنے مال کے خلاف اللہ سے دعا نہ کرو ایسا نہ ہو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہو دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جو مانگا ہے وہ دے دے اور نا جا مٹی میں مل جا کہیں جا کے مر جا تو اب دعا بدعا کر دی کبھی بچہ مر گیا یہ شوہر کوئی دے دی بد شوہر کوئی دے دی اب گیا آیا ہی نہیں کیا کرے گی پھر اس کے بعد دعا اللہ سے کری اللہ تو نے ایسا کیوں کیا اللہ کے تو مانگا ہم نے دیا ایسا کیوں کیا مانگا ہم نے دیا تو بعض اوقات عورتوں کی زبان سے عام طور سے یہ چیز دیکھنے ملتی ہے کہ بد دعا ان کے لیے تکیہ کلام ہوتی ہے اور ایسے آسانی سے بد دعا دیتی ہیں گویا کہ مطلب بس عام بول چال کی بات کر رہی ہیں لیکن وہ دعا کبھی قبول بھی ہو سکتی ہے اس لیے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرنا چاہیے تو یہاں پر حدیث میں کہا گیا اپنے اوپر اپنی اولاد پر اپنے مال پر اپنے خادموں پر کبھی بدوا نہ کرو ہو